إن الحمد لله نعمده ونستغينه ونشهد فيره ونؤمن به ونتبقى الواليه من شروعنا انسحنا ومن سيئات عقائنا من يهد به الله فداره بجلنا ومن يدره فداره بجلنا واشهد ان لا يهد الله واشهد ان محمد عبده ونقوله يا ايها الذين امنوا تحقر ما قتلتم من الناس والله يجمعكم جميعا وانتم مسلمون يا ايها الذين ربكم الذي خلق من نفس واحده وخرق من عروقها وبت من همه رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام <تصفيق> تِنَظَّفُوا حَافِظِينَ وَرَغِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَلَا يَغْفِرُ اللَّهُ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ قَوْلَ حَبِيبِهِ وَشَرَّ الْقُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَقُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَقُلَّ بِدْعَةٍ ضَرَارٍ وَقُلَّ ضَرَارَةٍ إِلَّاةٍ فعبد الله, الله السميح للجيب من الشيخاء الرجيب بسم الله الرحمن الرحيم یعنی تو اللہ اور جی تو مجھے یس کرا ویل مجھے دکھ میں وا اللہ تشکر بزرغین نوجوان ساتھیو اور حاضرین نسل اس صورت البقرا کے قائد ہم نے کے کیا ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اسلام کی بہت ہی اہم اور بنیادی کا کیا ہے جو دین اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا ہے وہ دین اشن اللہ دل اسلام ہے. اِنَّ اِنَّ اللَّهِ الاسلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب پسندیدہ اور مقبوب دین اسلام ہے اور عبدالعمی نے فرمایا گوماسنام ہو اور اس نام کو چھوڑ کر کے جس نے کوئی اور دین اختیار کیا اللہ برماتے ہیں اس کا کوئی دین اور کوئی عمل بچ نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں بڑا خسارہ اور نقصان کھانے والا ہوگا یہی دیر اسلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اور حضرت پراسنام سے لے کر آپ آخری نبی محمد وسلم کا سمان انبیاء یہی دیر لے کر کے آخر رہے اور اس دین کے علاوہ کسی ندی نے کبھی کسی اور دین کی دعوت نہیں دی میں ہوں ان کا دین ہونا تھا اللہ دین نے اس چیز کو ہمارے اور آپ کے لیے پسند کیا انسانوں کے کی لیے پسند کیا اس کی بڑی خومیاں ہیں اور اس کی بڑی حسنات اس کی بڑی بہترین تعلیمات اور وہ تعلیمات اور وہ خوبیاں اسلام کے آواز کسی اور جینے نہیں پائی جاتی ہیں انہیں آگاہ کر کے خوبیاں جو اسلام کی خصوصیات کی اور جس پر اسلامی حق اور اسلامی اس تعلیمات کی بنیاد رکھیں گے وہ ہے یوز رہ اللہ رب العبیر نے یسک ہمارے لیے پسند کیا یسر کہتے ہیں آسانی آسانی یوس کے معنی آسانی اور سہے یعنی اس بی کے اندر اتنی آسانیاں ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ نے کس دیر کے اندر رکھتی ہیں اتنی آسانیاں دنیا میں کسی اور دین کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں. رب دارجنگ نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں ہمارے لیے پسند کیا ہے روشنا ایک کرنا کس کو تصورا کیوں فرمایا شاہ کر اپنی وذاك الذين ما قوه جنا من الهدا والقران فما شديدين قوم الشهاده اللہ رب ال نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا اور امدان کا روزہ ہمارے اوپر فرق کرا دیا کٹیا کٹی والے ایمان والوں تمہارے اوپر روزہ فرق کرا دیا گیا ہے رمضان کے نے ارشاد فرمایا لیے ہمارے شہر کا مساح کا پڑے تم ہو تم نے سے جو انسان مارے اندان میں اپنے گھر موجود ہو وہ ہو، مسافر نہ ہو اسے چاہیے کہ فری رسوم ہو اس کے لیے چا... چاہیے کہ روزہ رکھے روزہ دار نہ اگر انسان سے حق مند ہے مسافر نہیں بلکہ وہ اپنے گھر میں ہے تو اس کو روزہ رکھنا اس پر فرق ہے اگر روزہ اس نے چھوڑ دیا تو آپ کے خودہ نشا کریں جس نے ایک دن کا رمضان کا روزہ پڑھ کر چھوڑ دیا اگر وہ زندگی اس کی تلاشی اور پھوارے کی لیے روزہ رکھے تو روزے کا کفارہ نہیں ہو سکتا ہے اتنی سخت کامین تھی یہ بھی اس کے بعد کہا ملن. سمدان رہے گا اگر کام مرے گا رمضان کا مہینہ ہے تمہارے اوپر روزہ فرق ہے اگر کنگے سے کوئی بیمار ہو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں اور سفر یا کمنے سے کوئی آدمی رمضان کے مہینے میں سفر پر گیا ہے اور روزہ رکھنے میں تکلیف اور دقت ہوتی ہے تو آپ اچھا بناتے ہیں کیا مل کو خر صرف افراد کے مہینے میں بیماری کی حالت میں یا سفر کی حالت میں اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے اپنا حرف ادار کے لیے اس کو چھوٹ دی ہے اس کو آزاد جائے. اللہ نے اس کے ساتھ آسانی کا ہے بس شرک یہ ہے بڑی شرکوں میں بیماری کی حالت میں جو روزے آپ کے روپئے یا سفر کی حالت میں جو روزہ آپ کا رہ گیا ہے اچھا متعدد آنے سے پہلے پہلے اتنے دن کے روزے کی سزا کر دو تاکہ تمہاری اس دن کی یا کی سن کی مہینے بھر کی پوری ہو جائے اللہ پراعین نے یہ بہترین تعلیمات دے کر کے اور مسلمانوں پر آسانی اور سہولت کا دو اے اے اے اے کر دو کر کے رمضا روزہ فرق لیکن امراض کے مہینے میں اگر فار ہو یا سفر میں چلے گئے تو تمہیں آسانی ہے روزہ نہ رکھو لو اس کی قدر کر لو یہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہترین کسی کی سہولت مریض اور مسافر مسلمان کے لیے جو اللہ تعالیٰ خود شکتی ہے کیا کرتے ہی بچا فرمایا یہ اللہ نے قانون تمہارے اوپر مقرر کیا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ مہربانی کرنا چاہتا ہے اللہ تعالی کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان کبھی تنگی اور پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائے ولاج عمل روشنا اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا کرنا چاہتا ہے ولاج مل گو دے کو مل روشن سارا تمہارے ساتھ سخت کا معاملہ تھی کرنا چاہے تھا اور آپ یہ بھی دیا کرتا دیا یہ آسانی تمہارے لیے مقرر کر کے اور سختی سے تمہیں بچا کر کے اللہ تعالیٰ نے ایسا تم تین تمہیں نصیب فرمایا جس میں کوئی تنگی کوئی پریشان کوئی دشواری نہیں ہے نماز کے لیے اللہ رقین نے وضو کو فرق کرا دیا ہے آپ اللہ اللہ کر کے فرما دیں لال کرو سرا بیو کے کوئی انسان نماز پڑھے گا اس کی نماز کابل قبول نہیں ہوتی ہے نماز ہوتے وضو سر رہے بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھ سکتا لیکن اب نہ دن میں ودو کی فرضیت کا ایمان کر کے سر کرنے کے بعد اور ودو کی فرضیت کا حکم ناخوا کرنے کے بعد یاد جو ہے تم تم میرا سر دے دو حکم ارے ایمان نا تھا جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو اپنے کو دھل لو اپنے ہاتھوں کو دھل لو اپنے پیر پر گھل لو یعنی خود موقع و روک کر لو اللہ نے غلوق حکومے میاں اور سرایا کی جگہ نماز پاگلے کو نہیں ہے لیکن پھر اللہ تعالی کو معلوم ہے کہ ایسی حالت ہو جاتی ہے جہاں انسان پانی نہیں بنتا جہاں انسان کے لیے پانی کو نہیں ہوتا یا انسان بیمار ہو جاتا ہے اگر پانی استعمال کرے اس کو تکلیف ہوتا ہے یا انسان کو جنابت جناب ہو ہے اور جنابت کی حالت میں وہ کر لے تو ممکن ہے کہ اس کو تکلیف اس کی بیماری اور بڑھ جائے اندھا کار کے ساتھ وضو کی وہ کے کر کرنے کے بعد وضو تمہارے اوپر فرق پڑا دے دیں گے اندا تمہارے پاس کوئی شختی نہیں کرنا چاہتا تمہارے لیے کوئی پریشانی بننا چاہتا اہم تمہارے ساتھ آسانی کا نام کرتا ہے اس لیے کل تم مردہ اور جانا پتہ پنم کرے گا پتہ میم سب کے فرق ہے لیکن نماز کا بتا آزاد ہو گئی نماز پڑھنے کا ٹائم ہے اب تمہیں پانی نہیں مل رہا ودو کی ضرورت ہے یا نہانے کی ضرورت ہے لیکن پانی تمہیں نہیں دے رہا ہے ہمیں سورت میں یا تم بیمار ہو پانی استعمال کرنے کی قدرت نہیں رکھتے یا تم ناخل کے لیے تمہیں پانی میسر نہیں ہو رہے تو سرکار نے یہ نہیں حکم دیا کہ ہاں تم کنواں دھو اس کے بعد پانی نکالو پانی نکال کر کے وصو کرو سب نماز بات سکھو نہیں اب ہم ایسی مشکلات بھی ہمارے لیے مقرر کی تھی جس لوگ بہت ہی جی آسان آسانی ہے کنگنے بنا, بنا رہی تھی اگر تمام آپ تم نہیں سو گے تمہیں بسوں کی ضرورت ہے پانی استعمال کرنے کی طاقت تمہارے اندر نہیں ہے یا تم صحت مند ہو لیکن پانی تمہیں نہیں مل رہا ہے تو اللہ اس کا مارے تم جہاں کھڑے ہو اسی مٹی پر ہاتھ مار کر کے قیام کرو تم کو ہم نے پاس کر دیا یہ لاہکارا سامان ہے ہر ایک پوری رکھتا ہوں جوان میں نوجوان حاصل ہوں اور آپ نے میری ڈیوٹی فراہم سرکار کے بحبوب ہے وہاں کی نگرانی کے لیے وہ خراب کر بھیج بہار میں ہمارے پاس بیوی بچے رہتے ہیں ہمیں بناوٹ کی لاحقائی ہوتی ہے ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے اور ہمارے پاس پانی بڑا تھوڑا سا پینے گھر کے رہتا ہے تو پھر میں کر کے نماز پڑھتے رہو اب ماں بڑی ہے آپ نے ساتھ سنایا اور اگر تمہیں تیس سال پانی نہیں ملتا سے تیر کر کے نماز پڑھتے ہو میرے بھائی جی کو نہ آسان اور سہی بنایا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دے دینے کے بعد میری رہے پر میرے بھائی اسلام نے اللہ نے کلاس کیا آپ کے اوپر نماز پرک کیا روزہ پرٹ کیا گسل پرک کیا سکاش پرک کیا کے اوپر فرق کیا ماں باپ کے حکم دلی بچوں کے حکومت فرق ہے اتنا ہی اللہ نے آپ کا دیا ہے جتنا کرنے کی آپ کے اندر طاقت ہے یہ یاد رکھو تمہاری سات اچھی طرح تمہیں کرنے کا حکم نہیں دیتا ہو لا رہا اللہ ہو الا رہا اللہ, اللہ کسی انسان کو اتنا ہی مقدس مناتا ہے جتنے اللہ کرنے کی اس کے در طاقت ہوتی ہے اللہ ہمیں سیری اور اسلامی ہکار کرنے کی تو بھی کرائے نہ یہ خراب ویسے آپ نے فوج بھیجی تھی فوج بھیجی تھی فوج واپس آئی لیکن ایک نوجوان صحابی گائے نہیں وار پوچھا کیا تھا کہ وہ نوجوان سارے ہی آ رہا ہے لوگوں نے کہا یا سورنداہ وہ انتقال کر دیا اور اتنا کہیں سے انتقال کیا لوگوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ یار سورنداہ جنگ کے اندر بہت ہی زیادہ زخمی ہو گیا تھا پیر کے تلوار کے میڈوں کے بہت سنگ ہم جسم پہنچ چکی تھی سلوار کو سویا ایک ضرورت پڑ گئی چہرا اور میگا بھی ہم لوگ تھے اور ٹھنڈا پانی می کے برتن میں بھرا ہوا تھا جیسے آپ ہزار جانتے ہیں پرانے زمانے کے ہی کا نہیں ہوتا تھا پروار سے برتن مٹی کا ہوتا होता اور اسی کے اندر پانی بھر دیا جاتا تھا ٹھنڈی ہو اس کے پانی اور ٹھنڈا ہو جاتا تھا سردی کا موسم ٹھنڈی تھی اور آج کوئی انسان گشک تھے رات کو ان کو نہانے کی ضرورت پڑی نماز پڑھنے کے لیے اس کو تھا میں نماز پڑھنے کے ادا کروں اپنے ساتھ ساتھی جو تھے ان سے پوچھا کہ وہ مجھے خصل کی ضرورت ہے اور زخم بہت ہی تازہ پر پہنچ چکا ہے ہم لوگ خطرہ ہے کہ اگر میں نہالوں تو ہماری چلارہ زخم اور بڑھ جائے گا تو کیا ہم کر سکتے ہیں لوگوں نے کہا نہیں یہ پانی تم مرو یا زندر ہو بغیر قائم فیر و کے نماز بغیر غسل کیے تمہاری نماز اللہ تعالیٰ کو وہ نہیں کرے گا نماز کی بڑی اہمیت تھی اس نے لوگوں کے مشورے پر اور لوگوں کے بتانے کے بعد اپنی جان کی فکر نہیں کیا لوگوں نے کیسے کہا ہی جھنٹی کے بوسن میں جخم تھا سب کے پہلے اس مندین نے اسی ٹھنڈے پانی سے اسلو کیا اور نہ ہی وہ صحابہ رام نے ایک آپ مارا کر لوگوں نے غلط فتوا دے کر کے اس کو ماہ ڈالا اللہ تعالی ان کو بھی برباد ہونے سنا بھوک کر دی پھر آپ نے ساتھ مایا اس زمان سے فاحل اللہ کے بندو کہ ہارا بولنے کا علاج ہمارے سوال میں لگتا ہے ہر لال تو وہ کسی علم والے سے پوچھ لیے ہوتے تو وہ بتا دیتا کہ اتنے مجبور انسان کے لیے نہانا ضروری نہیں ہے تیل کر لینا میرے بھائی اللہ تعالیٰ کروا دے معی اللہ ہے اللہ تعالیٰ سے حکم دے دیا ہے تاکہ تم کسی دقت اور دشواری اور پریشانی نہ ہو جاؤ بیمار ہو ہوئے سفر میں ہو پانی نہیں مل رہا ہے یا پانی ہے لیکن استعمال کرنے کی قدرت تمہارے اندر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ میں تمہارے لیے معلوم اللہ اللہ تعالیٰ تمہیں کسی پریشانی اور سختی کے نہیں مبتلا کرنا چاہتا اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آدمی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اسی لیے ایسی حالت میں تمہیں اللہ نے تیر کرنے کا حکم دے دیا تاکہ تم بات ہو جاؤ ورنہ اور اللہ اپنے الہمات کو تمہارے اوپر مکمل کر دے الم تشکروز تاکہ اس نام پر اس کے اندر اتنی آسانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کا تم شکر ادا کرو کہ اللہ نے ایسا تمہیں نظر فرمایا آسانی اور اتنی سہولتیں ہیں اس لیے میرے بھائیوں اتنی سہولتیں دنیا کا کوئی اور مدہ اپنے چلنے والوں کو نہیں دیا کرتا اسی لیے نبی ابھی طرح اتنا ساتھ بناتے ہیں اس نظر میں हैं سر اس لڑکی میں یسرون اے دونوں ہر جی اتنا بہت ہی آسان ہے ہم سب ہے ہمیں جو تین لے کر کے بھیجا ہے اس میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں ہے ہی سہولت ہے اس میں تین سر دین بڑا آسان ہے یہ حدیث کے چندر آپ نے ساتھ آیا ہے مجھے جو دین لے کر کے بھیجا ہے. ہے اس کی بنیاد فوجی کو ہے نمبر ایک دین تین حلیف ہے نمبر دو کو سمہا ہے یہ جانی کیا ہے جس میں خاص توحیف کی دعوت ہے جس میں شرک اور کی کوئی دعوت نہیں ہے یہ ہے بڑی سویدھانی اللہ نے ہم کو چیز لے کر کے بھیجا ہے ایسا دین ایسی تحیل لے کر کے بھیجا ہے جس میں سب برابر چکی کی بہر کی ریاست کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے ساری سنا تارا نے ہمیں چیز تحیل لے کر کے بھیجا ہے نمبر دو وہ سبھا اور دوسری خوبی اس دین کی جو اللہ نے مجھے لے کر کے بھیجا ہے سبہ ہے سبہ کا مطلب یہ ہے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں امن تو بہت ہی سخت ہے عقائد بالکل خارش ہے اور عمل میں اللہ میں بڑی آسانیاں ہمارے لیے پیدا کی ہے یہ ایک اسلام ہے اللہ کا نام سب لوگوں کو دیکھنا کرنے کے دوست حصہ تو شہر کروں نہیں الحمد اللہ اللہ تعالیٰ سورج کے ندی رہی سرا کو جب بھیجا تو آپ کی دے سکتا پرے ہیں متا کے بیان کے فرمایا واؤ والے ہو واشنگ ہمارے ہاتھ نبی شرخت سکھا سی چیز کے سبور میں تمام طاقت آپ کتابوں اور تمام امریات کی زبان و تیسری بوجھوں میں موجود ہے ہمارے نبی کا کم آٹھ وہ اس طرح ہوں وہ اللہ اللہ کی دنیا کے اندر دنیا کے لوگوں میں دنیا میں جو لوگوں کے اندر دین بڑا سخت ہو سکتا تھا اور یہاں تک کہ اللہ تعالی کام ہے سے پہلے دین چڑھ رہے تھے چاہے یا ہو وہ پرستی ہو یا پرستی ہو جو انے تھے ان کے مطابق کام اشارہ وہ اس طرح پوری قوم کے اور ادرا وہ کتنا تو صرف پریشان کن دن تھے اللہ نے دو دفتوں میں ان کا کن کا تصرا کیا اس زبان میں اس طرح رہتے ہیں اور اتنا بھاری ہرکر واورن ہو کہ آپ کے سر پر سیکھا جائے تو نہ آگے جا سکیں نہ پیچھے نہ اپنی جگہ سے ہر تک کر سکیں ابھی بران میں ایسے ہوش کو جس طرح کہا جاتا ہے اللہ کا ہمارے ندی کے دنیا میں آنے سے پہلے کتنی ابھیان موجود تھے دنیا میں لوگوں کے لیے ٹھیک رحمت نہیں تھا بلکہ پیٹ اتنا بڑا دوست بن چکا تھا کہ آدمی اپنی جیکٹ ہر تک کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا آدمی اپنی سے سنگت نہیں کر سکتا تھا امن کرنے کے طاقت سے باہر کو حکم دیا جاتا تھا ایک رشتہ نمبر دو بل امنا ادنا دل کی خوش کہتے ہیں اس چھت پڑی کو اب کی زبان میں خوش کہتے ہیں اس چھت پڑی کو کہ ہاتھ پاس کر کے پاس لیے جائیں تاکہ وہ انسان اپنی جگہ سے کوئی تاکہ وہ اپنے سدن سے اور اپنے ہاتھوں سے کوئی कर حمل کر نہ سکے بالکل اس کو مجبور کر دیا جائے اللہ ان کے لیے ہر کڑی بن چکی تھی آپ ہر پڑی نہیں وہ ہر پڑھی کی ہاتھ پان کر کے اس کے دردن میں باہر دیا جائے تاکہ بالکل برپور بہت ہو جائے وہ کوئی اپنی مرماری اور اس کا کوئی اختیار نہ رہ جائے ساتھ جس طرح میں ایک مجرم کو ہاتھ اس کے ہاتھوں کو دردن میں بات کر کے ہم سبھی سب دی جاتی ہے اب اسے سے کوئی اختیار کا پاکی نہیں رہتا جاتا ایسے ہی ہمارے آخری سبھی سے پہلے دنیا کے جتنے مذاہب تھے جتنے دینے تھے اپنے مانگنے والوں کو بیوی بی میں فکیش میں مسافری میں اور اس طرح سے کھانے پینے کا چکر چلانے والوں میں اس طرح سے کو بنا دیا تھا اپنے طرف سے اپنے اپنے مرضی سے نام لہ کے عبادت کر سکتے تھے گناہوں پر سوبا نہیں کر سکتے تھے ضرورتوں پر لہتا سے مار نہیں سکتے تھے اس قدم ہونے پہ اللہ کا محرم اللہ کے بندوں کو بنا رکھا جس کو انسان اللہ تارا تک پہنچنا چاہے تو وہ اس سے ہی ناممکن تھا کہ آدمی کے لیے اجازت تھی کہ ہم نے گھر تک وہ پہنچ سکے یہ سویشن کی دی نبی کے آنے کے پہلے گئے ہمارے سبھی آئے وہ جو چلے ہوئے تھے اور جس کی وجہ سے ہمارے ندی نے سارے بوجھ کو پھینک دیا دنیا اس کے لیے ہوگا رحمت الگ ہمارے نبی رحمت بن کر کے آئے یہ تین رحمت میں وہ ساری پریشانیاں یہاں تک کہ یہود اسلام چما رہا اسلامی تعلیمات جب کے بھائی ہندوستان کے آخری کنارے تک اسلام پہنچا آپ کے موجودہ روزت کے گاؤں گاؤں تک اسلام سے پہنچا تو مسلمان اس کے سولہ اور ان کے پاس نکل زندگی سے یہود سارا کی ساری تنگیاں دور ہو گئی آپ جانتے ہیں آپ کے پڑوس ہندو بچے تھے ہندوستان اس کو کہتے ہیں وہاں کا نظام یہ تھا کہ شوہر کے انتخاب کر کے بعد عورت شوہر کے بارے میں آپ کو سلا دیتی جی تھی کسی ایک عورت کو اجازت ہی نہیں کہ شوہر مر جانے کے بعد تو دنیا میں چنتا رہے لیکن اسلام کی یہ برکت ہے کیسے بھی مسلمان پہنچے لیکن اس مستحدہ ہی کے اندر جو پہنچے تو آج کزانوں کے کہیں ایک ایسا ہوتا ہے وہ راحا کلّا اور ہندو اور دیوتی کی زندگی کو دار دے رہی ہے یہ اور اللہ بڑا سونا سملہ چونکہ ہمارے نبی کے کوش کو سارا اور اسی طرح سے ہمارے نبی نے جو لوگوں کے ہاتھ کنکھا بنا رکھتی تھی اور بچوں کو اجلاب کے بچوں کو بالکل محفوظ کر دیا تھا ہمارے نبی ہیں وہ ہزار اس ڈیڑھ مسئلہ کو توڑ کر کے انسانوں کو آزاد کر دیا آزادی کے نام پر آزاد آزادی کے نام پر دنیا آپ دنیا کے بڑے بڑے دنیا کے دوروں میں بنے ہیں وہ آزادی ہی کے نام پر گلابی بنا رہے گلابی بنا رہے ہیں اور ہمارے نبی نے وہ آئی آزادی کے نام پر ساری دنیا کو آزاد کا یہ ہمارے نبی ہمارے براہ اور ہمارے بڑھ سکے یہ ساری خوبیاں نے اپنے نبی کے اندر رکھی تھی میرے بھائیوں اس نسل جو سرو اللہ سناتے ہیں یہ بھی بہت ہی آسان ہے دوسری ہی۔ دو مسلمان के اللہ کی راہ میں کوشش کرو اللہ تعالیٰ تک के کے لیے اپنے نماز کے ذریعے روبے چڑھئے توحید چڑھئے نبی کے بہت چڑھئے اللہ تک پہنچنے کی تم کوشش کرو مجا اللہ पर اللہ تعالیٰ नहीं اسلام کے اندر تمہارے اوپر کوئی ٹنکی نہیں رکھتی ہے के दौर کو اللہ تعالیٰ میں جب حضرت کسرا کے دربار میں پہنچے کسرا اس کا اس کے دربار میں پہنچے جب پتا کسرا کے دربار میں ہمارے مال ہوا ہمارے دربار میں آج سلمان है رہا ہے بڑے احتیاط کے بہت بڑا دیکھ بنایا اور اپنے پہلے کے باہر مینوں تک اس نے پہچی کر دی گڈے پر سوا ہو کر کے اللہ ہو کر کوئی نہ تھا نہ کوئی بڑی گاڑی تھی اور نہ کوئی ہائی جہاز تھا گڈھے پر سواہ ہو کر کے یہ آج میرے لیے ابن ہو سامان ہو بہت سے وہاں روکنا چاہوں کہ نہیں آداب کے ہے کہ آپ کا سفر اندر تک جائے کاغذا گدھا نہیں جا سکتا تو میں تو واپس جاؤں تو نہیں کافی ہو سکتا کے اندر اپنے اور بھی بنا رکھے تھے بادشاہ سپر پاور کے دربار میں بھی اپنی آبادی زندگی گزارنا چاہتے تھے کے کسی کابو کی کوئی پرواہ نہیں کرتے آدھیان آگے بڑھ انہوں نے نیڈا رکھا تھا نیڈا اوپر رکھنے کے بجائے کھوستے ہوئے گئے گزارتے ہوئے سارا قابل خراب کرتے ہوئے گئے آگے پہنچتے کچھ بات رکھا رہا ہوں تو کہا میں نہیں رکوں گا میں اپنی مرضی سے اور تمہارے ساڑھے چار کچھ آ رہا تھا میں اپنی مرضی سے جاؤں جا گا آگے تو شرابی کر کے چل رہا ہے تخت پر رہے تھے اور روکے مو کے ٹکیا رکھتا تھا اپنے کی تھی. ایک ٹکیا تو پیچھا ادھر چترا بیٹھا رہا اور سامنے ایک سے خود بیٹھ گئے سارے پر شاہی کا مخلوط ہے ٹکڑے لگے ہوئے ہیں اور ہاتھ ملے گا جتنا صحیح اتنا صحیح ہے اور آگا شاہی بتا رہنے کے بجائے ہمارے بال شاہ کے خود کے پرداشن سے بیٹھ گیا افغان ہو سکتا اس وقت کتنا کرتا ہے بتاؤ تم ستنا کرانے والے مکے سے مت مدی اللہ ہو کر کہاں ہم آئے ہمارے رب نے ہم کو تمہارے پاس بھیجا ہے ہمارے رب نے بھیجا ہے تمہارے پاس کہاں سب کس لیے آئے یہاں بال کی ضرورت ہے تمہارا بھیج دے ضرورت سے کھدانے کی بات ہے تم یہاں کس لیے آئے کہاں ہمیں بال کی ضرورت نہیں ہے ہم یہاں اس لیے آئے ہیں تاکہ تم انسانوں کو اللہ کے بندوں کو جو اپنی عبادت پر سب رکھا ہے ہم ان کو تیرے عبادت سے ان کو اللہ کے عبادت پر لگا دی میرے آنے کا یہ مقصد ہے اللہ نے تجھے اس لیے بھیجا ہے کہ ان کو پورے اپنا اپنی عبادت بنا رکھا ہے سورج کیے بڑے عبادت کرے تیرے ہم پر مہرے اس لیے میرے پاس بھیجنا ہے کہ ہم اس کو تیرے عبادت سے نکال کر کے مخلوط عبادت سے نکال کر کے حادث کے عبادت پر لگا دی نمبر دو کہاں اتولی ہے کہاں اتریاں مہاراشا مزید میرا اس, اس دنیا کی, کی سنتی ہے ان کو تم نے شک کر رکھا ہے یہ بڑے مشہور ہے ان کی ساری تنگی کی ہے ہم کے چاہتے ہیں اس تنگی کے ساری کی نتی ہوئی میرے بھائی اسلام سے زیادہ اوشا اسلام سے زیادہ اسلام کے دادا ہر اور دنیا کوئی دیکھ نہیں اور دنیا میں انسانی تو وہ انسانی ہاجہ تو وہ انسانی کو اس کی دیکھ بھال کرنے والا اور ان کے دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دیکھ نہیں ہے آپ کے دکھ میں الگ ساتھ دے سکتا ہے تو اسلام دے سکتا ہے خوشحالی دے سکتا ہے تو آپ کا ساتھ اسلام دے سکتا ہے آپ کا ساتھ دے سکتا ہے تو اس نام دے سکتا ہے بس گوشنی کا سر آپ کا دے سکتا ہے دے سکتا ہے دنیا کے ہر شعبے میں اگر آپ چاہیں گے تو آپ کا اتنا ساتھ دے گا باقی سارے مذہب اپنی جگہ پر جاتے ہیں مارنے والے اپنے مذہب سے نکل جاتے ہیں اگر آسان آپ سب سمجھ کے دو ہی گیارے جو ٹھیک آسان ہے اس گتی نہیں سر میرے ہری ساری آسانیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا اب یہ بھی زیادہ اگر آسانی چاہیں آپ جتنی آسانیاں چاہیے تھی اللہ نے ساری آسانیاں آپ کو دے دی آسانی اگر آپ چاہیں گے تو اسلام سے باہر ہی ہو جائیں گے دنیا آپ کو روشن خیال کر دے گی دنیا آپ کو ماہر استعمال کہہ دے گی لیکن اللہ تعالی کے سیٹ سے آپ دی لیے اتنی ہی آسانیاں استعمال کرو جتنا اللہ نے آپ کو دے دیا ہے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ تاریخ کا دپٹا تم لینے میں بہت سی سختی ہے بہت سی سختی ہے لیکن ہم آپ چاہتے ہیں نہیں پڑتا بڑا سب میں اورنگ ہے ہماری ہماری بینیاں آپ کے دورے پردہ ہمارے لیے سیمت ہی بن جائے ارے سردی کا موسم ہے سردی میں تمہاری بینیاں چھہاری کتنے کتنے کپڑے اپنے بتنوں پر لات لیتی ہیں اور اس لیے یہی اور چہرہ پردے کو رکھتی ہے جب روڈوں پر جنگنے لگے اور ادھر گرم ہوا ہے لگے تو خود بیوی سو چھاپ لیتی ہے اللہ یہ دنیا کی گرمی دنیا کی دور ہوا اور دنیا کی سو سے بچنے کے لیے تو پہ چھاپ لیتی ہے اللہ کی رکھنا اور جہاں کی آپ سے بچنے کے لیے اپنے چہرے کو بھاگتا سمجھتی ہے اس لاکھ شکشا کو سچتی ہے جتنی سے چیز ہے یہ ساری اسلام کے لیے تو سکتی نہیں جتنی آسانی آپ کو چاہیے تھی اللہ نے سب کے دیا ہے اگر یہ آسانی بھی آپ اشتیاد کرنا چاہتے اس سے آپ ہونا چاہتے ہیں تو پھر دین بیس خراب ہو جانا پڑے گا جیسے آج یہ کتاب پر ایمان رہنے والے اللہ بری مار رہنے والے بڑی مارے رکھنے والے تو پر ایمان معنے والے ایمان بات سب چیزوں پر ہے یہ جنگی اور تعلیم کہہ رہی ہے نمک کے سن رہے ہیں ایک اور سوائے آرام کھانے کے اور کوئی اس کا سیوا نہیں رہا ہے دنیا میں سیوا اسپتال میں لانے کے کوئی اور چیزوں کا اور کوئی کام کر نہیں رہے جیسے وہ انڈا ہوتا ہے جیسے تصویر جیوا رکھتے ہوئے ابھی پیر سے نکل گئے تیر ایسے ایسے سے نکلے کہ ہم نے سالموں کو کپڑے سے بھی نکالنا کپڑے سے بھی نکل گئے اور بھی نکل گئی بھی نکل گئی اب کوئی پر ربی نہیں رہ گئی یہ نتیجہ ہوتا ہے اس بہت کا رقص اور آسان سے زیادہ اختیار کرنا چاہیے انك قد طهرت توفيقه موحد خالص بوذاك فيما قال <سؤال> الا على الذين قدوا الصلاه مستمر الصلاه بقوله توقي ماهم کو صفات کلی عطا جو الله تعالى ان کے صدق عطا اللہ توفیق سنوار موحد متوکل لطا اللهم اكرم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات عباد الله رحمكم الله ان تصاحج امرك اجر وثواب وفي في القرب ولا نهى عن الفحشاء والمنكر يا رب الله لا نكون صروح وقلتم الله لكم وادعوا سبحانه وتبارك الله تعالى اكبر